الحمد للہ وقفا وسلام البادی امرآباد اس سے پہلے میراج پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو پانچ وقت کی نماز لے کر کے مکہ مکرمہ پھر آپ کو واپس لوٹایا نبی علیہ سلاج شام نے بہت سارے جو عجائے بات دیکھے تھے ان کا تذکرہ مشکل ہے یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ایک تو بڑی قدرت نش... اور نشانیاں دکھائیں اور دوسرے آپ کی بڑی حوصلہ افزائی ہو گئی کیوں ام المومنین خدیت القبرا کا وفات چچا ابو طالب کی وفات یہ سارے حوادث جو آپ کے سامنے تھے طائف سے واپسی کی طائف والوں کی ظلم زیادتی اس سے آپ بہت فکر من اور غمگین ہو گئے تھے بڑا صدمہ پہنچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے میراج کرا کر کے آپ کے سارے صدمے کو دور کر دیا نماز اللہ تعالی نے فرض کر دی لیکن ابھی نماز کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا نبی علیہ راب سام نے صحابہ کرام کو بتایا میراج کے آنے کے بعد جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اب نماز چھپ چھپا کے پڑھتے تھے مکے والے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے حرم کے اندر صحابہ کرام کہیں پہاڑوں میں جا کر کے وادیوں میں جا کر کے چھپ چھپا کر کے نماز پڑھتے رہے اور نماز کی پابندی کا خیال رکھا اس میراج کے بعد بھی اللہ تعالی نے آپ کو تین سال تک مکہ ہی میں قیام کرنے کا حکم دیا اسی لیے میراج کے بعد بھی تین سال مسلسل نبی علیہ سراب شام مکہ ہی میں موجود رہے آپ نے مکے سے باہر قدم نہیں اٹھایا اللہ تعالی کا پیغام دعوت و تبلیغ کرتے رہے تکلیف مشقتیں برداشت کرتے رہے چونکہ بغیر اجادت کے ہجرت ناممکن تھی نبی علیہ سلاۃسلام بہت سارے صاحبے کے جو مسلمان ہو گئے تھے مکے والے بہت تنگ کرتے تھے تو آپ نے ان کو ہجرت کا اجادت اجازت دے دی تھی کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں لیکن نبی علیہ سلاسلام مکے ہی میں رہ کر کے دعوت و تبلیغ برابر کرتے رہے اور ہر قسم کا ظلم اور زیادتی برداشت کرتے رہے جب تیرہ سال گدر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا حکم ہو گیا ہجرت ملی اور آپ نے ہجرت کیا ہجرت کس کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے حجرت نبی رہستر اقسام کے زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ اور حادثہ ہے ساری زندگی مکے میں رہ کر کے گھر اہل و ایال اہل و ایال رشتے دار قرابت دار حرم سب کو چھوڑ کر کے آپ کو ہجرت کرنی پڑی ہجرت اصل میں کہا جاتا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہا بن نزدیر رحمت اللہ علیہ ہجرت کا معنی بتاتے ہیں ال من بلد بلا دل شرک علا بلا دل اسلام شرک والے شہر سے ہجرت کر کے اسلام والے شہر میں چلے جانا اس کو کہا جاتا ہے ہجرت یعنی آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شرک عام ہے شریعت کی پابندی اسلام پر چلنا شاعر اسلام کا قائم کرنا ناممکن ہو گیا ہے تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہر کلماگو پر فرض کرار دیا ہے کہ وہ اپنے وطن کفر, کفرستان کو چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں چلا جائے کسی مسلم علاقے میں چلا جائے جہاں رہ کر کے وہ اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے بلاد کفر سے نکل کر کے بلاد اسلام کفر کے اور شرک کے علاقے سے نکل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے علاقے میں جانا اس کو کہا جاتا ہے ہجرت اور یہ ہجرت فرز فرائض میں سے ہجرت کے معنی لغت میں آتے ہیں ڈکشنری میں چھوڑنا مطلق چھوڑ دینا کسی چیز کو ترک کرنے کا نام ہجرت ہے قرآن کا وہ حضر ہم حجرن جمیلا. ہجرت کرنا ہجرت کے معنی ترک کرنا لغت کے اندر اور شریعت میں ہجرت دو عظیم ترین معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں ڈکشنری میں لوگت میں ہجرت کے معنی ترک ہے چھوڑ دینا لیکن شریعت کے اصطلاح میں ہجرت دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر ایک کفرستان جہاں اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہے اس کفرستان کو چھوڑ کر کے اسلام جہاں ہے مسلمان ملک اسلام جہاں آزاد ہے وہاں ہجرت کر جانا تاکہ انسان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکے یہ ہے ہجرت شریعت میں پہلی ہجرت ہے جیسے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کا مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ایک معنی ہجرت کا یہ ہے کفر شرک کے علاقے سے نکل کر انسان ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں اس کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہو جہاں اپنے دین اور ایمان پر قائم رہ سکے یہ ہجرت ہے اور یہ ہجرت بھی جو ہونی چاہیے للہ فلّہ ہونی صرف دین کی حفاظت مقصد ہو کہ ہمارا دین محفوظ رہے ہمارے ہمارا دین محفوظ رہے شاعر اسلام پر عمل کر سکیں اذان ہو جمضان ہو عیدین ہو, کو پڑھی جائیں اسلامی شعر قائم ہو یہی مقصد ہے اگر یہ مقصد نہ ہو تو ہجرت کا کوئی عجر و ثواب نہیں ہے اسی لیے نبی علیہ صاحب نے فرمایا کہ ان من کانت ورسوله ہو الا دنیا جو سی بہا او الى ان تصوجا صحیح رتو آج لوگ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دنیا داری کے لیے کہیں جا, جا کے آواز کہتے نہیں میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں کیوں جس ملک میں رہتے وہاں یہ سب نہیں مقصد آپ کا کیا ہے یاد رکھیے اگر آپ کا اپنا دین ایمان عزت و عفت آپ کا عقیدہ جہاں آپ رہتے ہو وہاں محفوظ نہیں ہے آپ جمعہ جماعت اذان عید نہیں کر سکتے رمضان آیا روزہ نہیں رکھ سکتے شائر پر کو آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے ہجرت ضروری ہے لیکن ہجرت خالص اس لیے کریں کہ وہاں جا کر کہ ہم اپنے دین پر عمل کر سکے اور دین ہمارا برقرار رہے سکے عقیدہ ہمارا برقرار رہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہو گئی اللہ حصول کا فرمان سنیں آرمایا ان نمل عمال و عملوں کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے نیت درست ہے تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ قبول ہے اور اجر و ثواب کے مستحق ہوں گیا اس لیے فرمایا فمن کانت ہجرت اللہ و رسول ہی جس شخص نے اللہ اس کے رسول اللہ کے رضا اللہ کے اطاعت و فرما برداری اور رسول کی نصرت اور مدد کے لیے اور شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے جس نے ہجرت کیا تو فہجر تو اللہ و رسول اے تو اس کی ہجرت واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے رسول کی مدد کے لیے اس کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور مہاجر کا جو عجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہجرت کا جو عجر و ثواب مقرر کیا ہے اس کو پورا پورا عجر و ثواب دیں گے یہ لیکن ومن کانت ہجرت ہو الت دنیا یوسیبہ اور علا امراتن لیکن اگر کسی نے اپنے وطن سے کسی اور علاقے کی ہجرت کی اور مقصد ہے دنیاوی فائدہ اٹھانا سوچ لیا کہ وہاں نئی نئی آبادی ہے وہاں کاروبار بڑا چلے گا سپر مارکیٹ کھول لیں گے تو بڑی آمدنی ہوگی اگر آپ کی نیت آپ کی نیت وہاں جانے کی دنیا بنانا دنیا کمانا ہے تو آپ کی ہجرت دنیا ہی کے لیے ہوگی اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں اللہ آپ کی ہجرت کا کوئی عجب ثواب نہیں آپ اپنے آپ کو مہاجر کہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی عام مہاجر نہیں بن سکتے اسلام کے آپ مہاجر نہیں بنے نمبر دو او امراتی یا تز یا کسی نے کسی ایسے علاقے میں ہجرت کیا اپنا وطن اپنی ساری چیزیں چھوڑ دی لیکن دین اور ایمان کی حفاظت مقصد نہیں وہاں شادی کرنا ہے کہ وہاں شادی کرنا ہے اگر آپ کی نیت وہاں جا کر کے وہاں کی سے شادی کرنا ہے شادی کریں گی آج بڑا لوگوں کو بہت سوار ہے وہاں کے ابھی بھی اس ملک کی ہوگی وہ ترقی یافتہ ملک ہے ہمیں بھی وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا اولاد ہوگی ہماری اولاد بھی وہیں کی نیشنلٹی پالے گی اگر یہ نیت آپ کی ہے تو آپ اپنے آپ کو مہاجر نہ کہیں آپ مہاجر نہیں ہیں آپ نے مہاجر عورت کے لیے کیا ہے بیوی بی کے کی لیے کیا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا وطن آپ نہیں چھوڑا ہے اس لیے آپ کو مہاجر کہا نہیں کہا جائے گا آپ اصل میں مہاجر کس کے ہیں اپنے بیوی بی اور بچے کے لیے اللہ صبح نے فرمایا وہ امنوا لکم لکول امانوا ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو کچھ نیت رکھتا ہے آپ نے جو نیت کی وہی اللہ تعالیٰ دیکھا شریت شریعت کے حساب سے آپ محاذر نہیں ہوں گے ایک تو یہ ہے اسی لیے حجرت انسان کرے جبکہ اپنی دین اور ایمان کی حفاظت مقصود ہو آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں دین اور ایمان کی حفاظت ناممکن ہے قرغ غالب ہے باطل غالب پر ہیں آپ کو شاید اسلام قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتے پھر آپ اپنی دین اور ایمان کو بچانے کے لیے کہے کسی ایسی جگہ جہاں آپ کا دین ایمان محفوظ رہے تو آپ ایسے مہاجر ہیں جو اللہ تعالی آپ کو اجر و ثباب دے گا عجر و سواب کیا قرآن پاک میں بڑی ساری آیات ہیں وہ اتنا یاد رکھیں گے اللہ صلی فرمایا اگر کسی نے اللہ کی کے لیے ہجرت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہے ہجرت اپنی اپنی نیتوں کی اصلاح کریں نبی علیہ سلاۃ اسلام اور صحابی کرام نے ہجرت کیا اس لیے کی کہ مکے میں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اذان کی بھی اجازت نہیں تھی شاعر اسلام نہیں قائم کر سکتے تھے ایمان پر عمل کرنا ناممکنات تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حجرت کی اجازت دی اور اس شرعی حجرت ہے اگر آپ نے کسی دنیاوی گرد کے لیے ہجرت کیا دنیاوی مفاد کے لیے یا یہ نیت نہیں ہے تو آپ کی ہجرت اسلامی حجرت نہیں ہوگی آپ کی حجرت غیر اسلامی حجرت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں اصلی مہاجر بننے کے توفی میں سے فرمائے اقول اقور یاد آب آج من فرال اللہ منکلات